www.attableeg.com The The Revival of Iman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 بر این طالب شد که تو تو تن ده اینها تو یا کارو من را کرو و او در گفتگو یا جو و When I didn't cut the spread, then I came to this <laughs> and I came to that to theoretically. Is <laughs> that <laughs> đầu life in Union? What's the end of the story? When I can see you we're in a new thing when I saw her in the comments. It's totally different. You're not the only one that won't have been able to leave the station since it's today. You're not the only one that wearet. You're making things لے کر نہیں اس دنیا کے اندر جنگلی نظر کرنے کے دوسرا راستہ ہے تیرہ سیدھا راستہ اسے آئی ڈی گٹھ گئی سے ہے جو راستہ ہے نے دیا تیرہ راستہ جو ہے تو وہ انسان خود تجویز کرے ٹھنڈا کا راستہ تجویز کرے جو سیدھا راستہ ہے اور نشان خود اگر تجویز کرے گا تو وہ تیرا ہے میرا مسلم دوستوں انسان کرنے اور تیرے کا خود تجویز کرے تو اس کے کو ان میں رکھ کر تجویز کر سکتا میں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 اچھا اس کے علاوہ امریکہ رہنے ایک بہت جو بن چکا جو ہمارا تھا رجحت موریا گاندھی سے لا دیں کہ درباہ تو ان دربار کو وہ اس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 یہ بہت آسان کا طریقہ کہ مسلمان یہ اسلام آ جائے تو لوگوں کو اسلامی آئے گی اور مشکل یہ کہ اسلام کتابوں اسلام کتابوں دوسرے سارے اسلام دیکھا ہے جو تین مسلمانوں نے جو دیکھے گا وہ اور اگر اگر کسی سے کہا جائے کہ ہم اسلام کہ وہ ریگولیٹر کے اندر اسلام کو اس کے مسلمان کے اندر اسلام بھی جلدی اس لیے لوگوں کی شرح مجھے نہیں ہے جن میں یورپ اسلام کو گھروں میں دیکھتے ہیں تو بہت اچھی ہوتے ہیں تجیب دیکھتے ہیں اتنا یہ پانی کے گاٹ کر میرے انتی ہے اس اسلام کی مشکل اتنی اونچے نظر پر پہنچاتی ہے جب شہر کے رہ جاتے ہیں ان کا ریڈی ہونے ہے جب اسنان کی جو کشتی بھی کرتی اسنان کا دیکھیں نظارہ کتابوں میں چاہیے انہیں شیر بھی کر واقعی جو اسلام کرے گا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 جو ہے مطلب چائے طریقے سے اسلام کے پہلے جو آنکھا لوگ جو چائے پرانوں کا اسلام اس وقت کہ میرے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 بازی مل گئی انہیں ملتی ہے امن کا دور بیٹھ رہے ہیں پاپولیشن کے موقع میں میری اس کو پیسے دے رہے ہیں اس کو یہ مطلب نہیں کرتے ہیں تو امر کا جملہ ہے تو اگر عمر نہیں اسے چھوڑ دیا نہیں کے میجوریٹی پوری فائدہ کوئی ان کی ہے ان کی حکومت کے نیا ہوئی ہی اس کی بدلیاں کی ہیں اور قانونی نیا کا ان کے لیے خراب ہے یا حکومت کا اخلاق خراب ہے اسی وقت وہ مانگا کرنا بھائی طلبا کے ہو سے کرنی اسلام جو ہے وہ سے تیرائی کرنا چاہیے اسلام نہیں ایک آپ کو ملے گا اور ایک قصہ حضرت نہیں تھا روزی اللہ ہوتا ہے شرابہ ان کو دوڑتا پوری اللہ کی زمین ہوئی ایک یہودی نے لی تھی حضرت نے نہیں کہ یہودی کے پاس ہے پہچان دیا کیوں کہ میری ہے یہودی جی نے کہا کہ نہیں آپ کی نہیں ہے اس سے پہلے علی کی جاہد بنا حکومت تھی وہ کہہ سکتے تھے کہ اپنے مائک بھی لے سکتے تھے کسی سے اپنے منوار کے لے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا خاصی شہری کے پاس چلو کچھ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 اگر وہ دوا نہیں آ سکتی تو جس پر دروازہ کیا جائے وہ فصل کا ہے تو ڈیلی اس کی جائے گی ممی میں اب دوائیں آئیں گی دھیرے دھیرے آپ کے حل درین جو بیمار ایک سو کلو کے بارے تک پڑ کے ان کا قانون ان دون کے بارے جیسے دھیرے ہندر درین سے کمپیکٹ جا سکیں گے میں کہاں مہنگی شہریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ حال کی بوائی مالک کے کو قبول ہوئی پہلے کے بیٹے کی دوائی باپ کے کو قبول نہیں کہ کلر حسن کی دوائی آپ کے قبول نہیں ہے آج کو ایک اور ہے کرنے والے لکھا کہ اس سرحد کے بارے میں میرے پاس تیسرا کوئی زبان نہیں ہے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 اب بتاؤ ہمارے لیے کتنی شرم بھری چیزیں کتنی شرم بھری چیز میں اسلام کے پھیلنے میں مسلمان ہوتے ہو اسلام کے پہلان کے جذبات اس مسلمان نے اسلام کے پہلانے میں جذبات کی اس کے لیے پیسے نظری چاہو تو سن کروں سے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 بینکوں سے لینڈ دین سکیٹ بھی نہیں کر سکوں اور ویٹامی کارڈ کیا کہتے ہیں آپ لوگ مل جائیں گے بٹامی کارڈ وٹامن ڈی ویٹامی بیٹامین بی ویٹامن ڈی کو ہم بنتے ہیں اور اکثر نہیں اس یہاں پر اس نام کو اگر دیا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 مسلمان اسلام سے صرف اتنا حصہ لیتا ہے جتنا اپنی طبیعت کے مطابق اور جتنا اپنی طبیعت کے خلاف ہے وہ نہیں لے وہ لیتا ہے تو گیا طبیعت کے مطابق جتنا اسلام لے لیا وہ پہ لیا اور جتنا تک اسلام طبیعت کے خلاف اسلام اس سے نہیں تو دوسرے لفظوں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 پہلے داخل ہو گیا بولنا سیاست کے اندر قدم رکھنا ووٹ لینا کوئی عمل نتیجہ لینا اتنا کوئی پہلا دینا ووٹ بولنے کا تین ہے کیا سیاست دین, دین, دین دن جن بولانا ساتھ طرح فرمائی ایک سب ہے پہلے سیاست نہیں ہے تو ان سے کہا گیا سیاست سے کیا ہوا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 مشینے پڑے ویکتے بھی مشکل ہوتے بہت کا انتقال ہو گیا چھوٹے محاور میں بہت سارے کاروبار غریب نظام آئے اور انہیں اپنے حقول کی باتیں اچھی نہیں معلوم ہوئے رقول بھیا کے رپور رسورا کر رہے وہ مشورہ دیتا ہے شادی کی بھی لڑکی تھی کہ نیک مزورہ ہماری شادی میں بھی دخل بچے ہمارے کاروبار میں بھی دخل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 اس طریقے پر اگر اسلام کو لے کر اختیار ہو جائیں گے تو پوری دنیا کا ہر اسلام پہلے گا اور اگر اس طریقے سے چھوڑ کر ہم دوسرے طریقے اختیار کریں گے تو اسلام کو پہلے گا اسلام کے نام پر کوئی اور چیز پھیل جائے اور شاید ہماری تبدیلی کی دنیا سے بد ہوگی ہماری تبدیلی کے جو کام کرنے ہیں اکثریت دنیا سے ایسی چیز ہے جو زیادہ تر لوگ کم تعلیم والے کم پیسے پر اور کم صلاحیت بنے لیکن کام پوری دنیا میں پائے گا اور جوش کی یہ ہے کہ ہماری تبدیل کا کام ہے وہ امن ہی ہے صرف کون ہی نہیں ہر گھر پر جاتا ہر آدمی کو لے کر اسے عمل پر ڈالتے پر ہیں اگر ایسے کلچر کی تعلیم کے چلے لیکن ہل چلانا ضم ہو جائے تو دنیا سے اناج کا خاتمہ اگلی اگلی کلچر کی تعلیم چاہے بند ہو جائے لیکن لوگ حل چلا رہے ہیں تو اناج دنیا کے اندر چالو ہو جائے گا اگر کوئی کہے ہے کلچر کا پروفیسر کہ میں تو مہینے کے دستہدار لیتا ہوں اور ایک کسان کچھ سال کے اندر دستہدار پیدا کرتا ہے تو تیرے بچوں کو تو کلچر کا پروفیسر بنا دیں تو اگر پورے ملک کے بچے اگلی کلچر کے پروفیسر بن جائیں اور حل نہ چھوڑ دیں یہ دس ہزار کی تنخواہ کہاں سے ملی وہ جو عمدہ چل رہا ہے اس سے اس پروفیسر کو رسنا کی تنخواہ سیکتی ہے اور اگر سائنس پروفیسر بن جائے ایگریکلچر کے پر ہل چلانا چھوڑ دینے تو پھر پھر ایگریکلچر اور پروفیسر دو دو پیسے ملتے اس بنا پر میرے محترم دوستو اسلام کی دنیا اندر زندہ ہوگا وہ امدن زندہ ہوگا میں نے اس کو یوں کہا اب تو چلے جا تھا پر میری بات سن کچھ آدمی کو کچھ امریکن کو میں نے کہا چلے جا تھا پر میری بات سن میں نے کہا یہ بتا تو یہ جو کہہ رہا کر سے میرے ہوئی یہ جی بھی غلط اور تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ مم, تو زمانے کے احتبا اس زمانے کے اعتبار سے ماڈرن زمانے کے کی اعتبار کری جی یہ بھی غلط کیسے میں ان کا تین عمر کیا ان کا پینتیس سال تھا میں نے جب پینتیس سال کے عمر اگر تو سنجو کھوک کے دیکھے گا کہ جب تین سال کا تھا تو اس وقت تین جو کپڑا سیا تھا وہ چھوٹا تھا پانچ سال کا ہوا تو عمر کپڑا اور بڑھاؤ دس سال کا ہوا تو کپڑا اور بڑھاؤ پندرہ سال کا کپڑا اور بڑا ہو. اگر اس وقت تین زمانے کا پرچپ زمانہ ہے اس لیے پیڑ کپڑے کی لمبائی چوڑائی طے ہو چکی اب اگر پیٹی کھول کر یوں کہے میری ماں نے اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے سیے تو وہ غلط سیے جو تیرا کہنا بالکل غلط ہوگا کچھ لوگ ویسے ہی کپڑے ہونے چاہیے اور اگر کوئی یوں کہ بھائی اب پینتیس سال کے بعد چالیس سال میں میرا کپڑا اور لمبا ہو پچاس سال میں اور لمبا ہو ان کپڑوں میں تو اور لمبا بنا لگ جائے گا یہ بھی غلط ہوگا ہرچک زمان جوانی کے زمانے میں جو کپڑا تیری بھی لمبائی چوڑائی یہ ہو چکی اب یہ تیری موت تک کے طے ہو چکی اس کے پہلے کپڑے کا چھوٹا بڑا ہونا یہ بھی غلط نہیں تھا اور آئندہ تیرے ڈیزائن کا بخار ہو جانا یہ بھی غلط نہیں ہے حضرت عادت والے سر ہم کا زمانہ انسانیت کا بچپن کا زمانہ تھا کچھ لوگ میں آسمان ہے زمین ہے چاند ہے سورج ہے بکا ہے عبادتیں یہ چیزیں سکھاتی آگے نسل چلی بالے سر ہم کے زمانے میں انسانیت روپے بڑی اس کے لیے آئندے طریقے ملے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور انسانیت آگے بڑھی اس کی لائن کے طریقے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ انسانیت بدچت جوانی کا زمانہ ہے اس وقت جو دستور اللہ نے دے دیا اس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا علی محکم تو لکم دینکم بحکمن تو متی بر تو لکم اسلامتی نا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اب اس کے اندر کسی قسم کی है بیشی جو ہے وہ نہیں چلے گی تو میں نے کہا جیسے تیرہ باس زمانے میں میل ہو گیا ویسے پوری دنیا کے بستے والے انسانوں کے لیے طریقہ معیل ہو چکا اور سرکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اب اس کے اندر کا تغب بالکل غلط ہوگا اور اس کے پہلے جو تغیر ہوا وہ بالکل صحیح تھا کا سمجھتے ہیں کاند پکڑ دیے اور اس نے کہا جس سے جا کر میں بات کی تو وہ میرے اوپر ناراض ہو گیا اور میرے اوپر خفا ہو گیا اور تم ناراض نہیں ہو اور میری دونوں باتوں کو تم نے حل کر کے مجھے بتایا اچھا اس نے ایک دوسری بات دی. دوسری بات یہ کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہو کہ وہ خاتم النگین ہیں یعنی نبیوں کا دروازہ انہوں نے آکر بند کر دیا اور نبیوں کا آنا تھا رحمت تو بولا تمہارے نبی نے آ کے رحمت کا دروازہ بند کر دیا اور پھر بھی تم اپنے نبی تو یوں کہتے ہو کہ وہ رحمت اللہ عالمین ہے سمجھ گیا مجھ کا سوال اگر نہیں سمجھے تو ایک مثال سے میں سمجھا دوں مثلاً کوئی یوں کہہ دے کہ میری بیوی بیوہ غلط ہے ماں تیری بیوی تو پھر دیوان اور اگر بیوہ ہے تو تیری تیری اگر <laughs> <laughs> <laughs> کوئی یہ کہہ دے کہ میری ماں بننج تھی <laughs> <laughs> ماں کا شاپ کے بچہ ہو ہوں تیری ماں ہے تو مانج لیں ماں پڑ گئے تو باندھ ہے تو بھی مانی دونوں چیزوں کی سنیما ہوں اگر کوئی یہ کہتے کہ میرا بچہ یتیم ہو گیا بچہ اگر تیرا ہے تو یتیم تین اور اگر یہ تین ہے تو تیرہ پیسہ یہ میرے تین وشیا کسی سنجھا نہیں اس کا کہنا ہے کہ اگر خاصن ندیم ہے تو اس کی یہاں نہیں اور اگر رحمت اللہ عالمی ہے تو خاطم النبی ان میں ہم کو تو پڑھتی رہتی ہے نا ہم لوگ آپ کی طرح یہ جگہ پڑی رہتے ہیں ہم لوگ تو دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں تم بھی ساری دنیا میں گھومو اسلام کو لے کر ارادہ ہے کہ نہیں ہے اسلام کو لے کر گھومو گے نہیں گھومو گے تمہیں عالم میں تمہیں پھرنا ہے اور تمہیں یہاں کا قیام جو ہے یورپ کا یہ اسلام کے بیلان کا ذریعہ بنا ہمارے ہاتھوں اللہ اسلام پیدا طریقہ میں بتا دوں گا آ رہا ہوں اس پر پہلی بار بتانا ہے یہ اس نے کہا میں نے اس کو یہ کہا معاف کریں میں بار بار پانی پیتا ہوں بیمار آدمی ہوں اسی لیے آپ بنا برا نہ مانیے گا یہ سب اللہ کا کہنا رہس راج متنی بھی ہے اور ہات امن میں بھی دونوں باتیں اور کہ میں نے کہا ہاتھ میں کے دو پہلو ایک پہلو تو ہے مثبت دوسرا پہلو ہے منفی مثبت پہلو تو یہ ہے منفی پہلو تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی نہیں مل کر کرے گی وہ رحمت جو کسی نبی کے آنے سے اتر تھی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 مائنس پہلو تو اس امت میں جبہ پر نے لے لیا جناب بزرگ کے بعد نبی میں نہیں اگر کسی نے چھوٹی نمود کا دعویٰ کیا تو پوری امت اس کے پیچھے پڑ گئی اور پڑنا چاہیے اللہ کا شکر ہے پوری امت اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اگر تو چھوٹی نمود کا دعویٰ کرے لیکن اس کے ساتھ جو پلس پہلو ہے مثبت تمہیں ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے جہاں پر آ کر امت میں ڈھیر ڈھول بجانے شروع کر دی وہ پلس پہلو پر یہ امت میں جائیں گی پر یہ روشنی ہے نا اس کے اندر دو تار ہوتے ہیں ایک تار ہوتا ہے نیگیٹو ایک تار ہوتا ہے پوزیٹو ان میں سے آپ ایک تار کو نکال لو روشنی رہے گی اندھیرا ہو جائے گا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم ہو اس کے اندر دو تار ہیں ایک تار تو یہ ہے کہ حضور کے وقت کوئی نبی نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ امت جو ہے غیر نمیوں والے کام کو جو دعوت کا کام ہے وہ کرے گی تو اس امت نے وہ دعوت والا کام چھوڑ دیا اس بنا پر پورے عالم کے اندر بھی دینی پھیلی اگر یہ امت امتعوت والے کام کو کرے تو پھر پورے عالم کے اندر نور ہدایت پھیلنا شروع ہو جائے گا اور ساری دنیا کے بچنے والے انسانوں کے قلو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت سے منور ہوتے چرے جائیں گے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 اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اگر ہم نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا اور حکمت کے ساتھ ہمیں شروع کر دیا تو مجھے وہ دن دور نظر نہیں آتے کہ آپ کے آنکھوں پورے یورپ کے اندر اسلام پھینکتا یا تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور اگر آپ مر کے اپنے قدروں کے اندر چلے گے تو پورے یورپ کے اندر اسلام کا بیٹھنا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قبروں کے اندر جب آپ کو اس کا ثواب ملے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی پورے یورپ تندرست کام کرے گا اچھا اب طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ نیا ہمیں کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا تھا ہمارا وہی پرانا طریقہ ہے جب ہم نے اس بات کو سمجھا جب بنیاد کے کام کو ہم شروع کریں گے تو کام دھومے دھوے گا اور اثرات اس کے تجربے طور پر ہوگا ندیوں کی ترتیب پر سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوگا وہ مسلمانوں میں چل پھر کر ان مسلمانوں کے اندر دو باتیں پیدا کر لیں ایک بات تو مسلمانوں میں یہ ہے کہ مسلمان میں اسلام آ جائے جو جیسے پہلی سے میں تھا اور دوسری بات مسلمانوں میں یہ لانی کہ ہر مسلمان میں دعوت آ جائے یہ دو باتیں آئیں ایک تو مسلمان میں اسلامی زندگی آئے اور دوسرا یہ کہ مسلمان کے اندر دعوت آ جائے. اگر یہ دو باتیں مسلمانوں کے اندر آ گئیں تو پورے عالم اچھا کے اندر اسلام پھیلا موجود اچھا مسلمان میں اسلام کیسے آئے ایک دم سے اگر تم یہ کہو گے تو بین برنکوں سے لین دین بند کر دو اور بالکل یعنی ساری چیزیں ختم کر دو اور بالکل کوئی اسلام کے اوپر آ جاؤ تو میرے مسلم دوست ایک سے لوگ اسلام کے اوپر نہیں آئیں گے بلکہ صحیح طرح سے اگر تم کہ تو لوگ تم سے وحصت کریں گے اور تم سے دور ہونی شروع ہو جائیں گے اس کی تددیل ہے تدبیر یہ ہے کہ جڑ کے اندر آپ پانی پلانا شروع کر دو تو ٹہلوں میں پھلوں کے اندر مٹھاس آنی شروع ہو جائے گی ہوتا یہ ہے کہ لوگ پھلوں کو پانی دیتے ہیں اور جڑ کو چھوڑ دیتے ہیں تو جڑ سوکھ جاتی ہے تو ترندر سک جاتا ہے تو اسلام کا پورا طرح مل جاتا ہے جب جڑ کو پہلے نہیں ملتا ہمارے یہ تقدیر میں نبیوں کے طرز پر جڑ کو پانی دلانا ہے اور وہ جڑ کیا ہے لائے رہا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذہنوں کی تقریب دن و دماغ سے میری یہ بات بچ ہے کہ جیسے اس کا ترجمہ تو سیدھا سازا یہ ہے کہ سوائے سدائے کے دو معامل میں حضرت کا ہو مسلح صدر اللہ کے سچے رسومے ہیں پھر اس کا سیدھا ترجمہ لیکن کس لاز اللہ کے ذریعے ہمارے صحت کی تبدیلی دیکھو دنیا بھر میں جتنے انسان ہیں وہ دوڑ بات کرتے ہیں کامیابی لینے کے لیے اور اللہ کی طرف سے بھی روزانہ پانچ مرتبہ پکار ہے کامیابی دینے کے لیے خدا میں بندوبست اختلاف خدا بھی کہتا ہے خدای کہتا ہے کہ تم کامیابی جی لو اور بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیابی جی لوں خدا میرے بندے میں کوئی اختلاف نہیں خدا بھی کہتا ہے یا نا بنا آؤ کامیابی جی کی طرف اور بندہ جو جی دوڑتا ہے بازاروں میں کھیتوں میں تو وہ بھی کامیابی جی لینے کے لیے دوڑتا ہے کوئی اختیار نہیں لیکن اختلاف کہاں ہوا خدا یہ کہتا ہے کہ کامیابی جی اتنی لو بندہ جو جی ہے نا دوڑتا ہے اتنی کامیابی جی کی طرف جتنی اسے دکھائی دیتی ہے اور خدا کچھ کامیابی کی طرف بلاتا ہے تو کامیابی اس کے خزانے میں رکھی ہے خدا کے خزانے میں نامحدود اور بے انتہا کامیابی رکھی ہے تو خدا تو بے انتہا کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور بندہ محدود کامیابی کی طرف دوڑتا ہے یہ فرض ہے خدا نے اور بندے میں خدا تو محدود کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور بندہ کامیابی کے ذریعے کی طرف دوڑتا ہے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 देखो फर्च नहीं बंदा तो लेने वाला खुदा कामयाबी देने वाला बंदा कहता है कि मैं कामयाबी चीजों में तलाश कर रहा हूं खुदा ये कहता है कि कामयाबी देने वाला मैं हूं मैंने कामयाबी अमाल के अंदर रखी है तो अमाल कर और कामयाबी दे बंदा कहता मैं सर चीजों के अंदर तलाश करूंगा तो ये विफल बेवकूफी की बात है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 مشین को बनाने والے نے تین انگھیریوں میں بنائی ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس مشین کو بنایا ہے اور اس بنانے والے نے اس کے اندر کرنٹ بھی داخل کر دیا ہے اور ہر مشین کا بنانے والا بکلیٹ دیا کرتا ہے اور ہر مشین کا بنانے والا انجینئر کو بھیجا کرتا ہے بکلیٹ کے اندر علمی طور سے دیکھ لے طریقہ استعمال کا اور انجینئر سے عملی طور سے پوچھ لے اور اس مشین کو استعمال کر اللہ تعالیٰ کو بنانے والا ہے اس نے رویوں کو بھیجا اور آخری نوی حضور احکم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر اس انسانی مشین کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر اور رسول کریم سرسم کے طریقے پر استعمال کیا تو پوری دنیا کامیاب ہوگی اور اگر اس طریقے استعمال نہیں کیا تو پوری دنیا ناکام ہوگی یاد رکھو میری اس بات کو ہماری کامیابی ہمارے اندر ہے ہماری ناکامی ہمارے اندر ہے انسان کی کامیابی انسان کے اندر ہے इंसान की नाकामी इंसान के अंदर है आम काम ना क्यों हाथ पे दिल दिमाग का अगर इस्तेमाल सही हो गया तो हमारे अंदर कामयाबी है और अगर इस्तेमाल गलत हो गया तो हमारे अंदर नाकामी है चीजें कामयाबी का बर्तन है और इंसान कामयाबी की बुनियाद है आज चीजों के अंदर कामयाबी तलाश की जा रही है आज चीजों के मिलने को इंसान कामयाबी समझता है یہ پوری دنیا سے ہر زمانے میں غلطی ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہی ہے کہ چیزوں کے ملنے کو انسان کامیابی سمجھ رہا ہے اور لگنا نے یہ بات بتائی کہ چیزوں کا ملنا کامیابی کا ملنا نہیں چیزوں کا ملنا کامیابی کے برتن کا ملنا ہے ملک ملا مال ملا سونا ملا چاندی ملی یعنی کامیابی کا برتن ملا لیکن اس کے اندر میں کامیابی اگر چاہتے ہو تو وہ جس میں انسانی سے تیار ہونے والے امنوں کو ٹھیک کیے بغیر اور دل کے اندر کے یقین کو ٹھیک کیے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی پرانے سات کیسے آمن بار بھی گسا لحاظ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور بندن سے تیار ہونے والے امان ٹھیک ہو جائیں اگر یہ دو باتیں ٹھیک ہوگئی تو آدمی یوروپ میں رہے افریقہ میں رہے امریکہ میں رہے ایشیا میں رہے آدمی کامیاب ہوگا بنگلے میں رہے گوپڑے میں رہے آدمی کامیاب ہوگا اگر یہ دو باتیں ٹھیک ہوگئی اور اگر یہ دو باتیں ठीक نہ हुई تو फिर آدمی جہاں رہے گا وہاں پر ناکام ہوگا آدمی کامیابی اپنے اندر تلاش کرے اس کے بجائے آدمی کامیابی چیزوں کے اندر تلاش کر رہا ہے आदमी کامیابی چیزوں میں تلاش کر میں اس مثال دیتا ہوں سو روپئے کا نوٹ گم ہو گیا گھر میں اور تلاش کر رہا ہے سڑک پر بھائی ایسا کیوں کر رہا کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں اندھیرا ہے تو سڑک میں زیادہ ہے تو سمجھانا الگ رہے گا بینکوں کے لیے جہاں گم ہوا وہیں پہ تین قیمتی موٹ متھی جلا دے تو وہیں جرا سو روپئے کا نوٹ گا اور یہ اگر تو سڑک کر دیجیے سوروپی سے روشنی ملے گی تو یہ انسان کامیابی کو سورج کی روشنی میں پھیلی ہوئی چیزوں کے اندر تلاش کر رہا ہے اور تلاش کرتے کرتے آدمی چاند تک پہنچ گیا اور چاند میں جا کر کامیابی تلاش کر رہا ہے اسے وہاں پر بھی کامیابی نہیں مل رہی ہم کہتے ہیں کامیابی تو تیرے اندر تلاش کر اور جم جما تھا ہدایت کا دور اور ہدایت کی روشنی تو اپنے دل کے اندر اگر جلا دے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا جا کہ عمارت جی کے اندر کامیابی اور خیالات کے اندر ناکامی ہے اور سچائی میں کامیابی اور جھوٹ کے اندر ناکامی ہے یہ اس وقت معلوم ہوگا کہ ہدایت کا دودھ میرے دل کے اندر اتر جائے اگر یہ نہیں اترتا تو تجھے کامیابی اپنے اندر دکھائی نہیں دی اپنے اندر تو ہدایت کا دور دے تو تجھے کامیابی اپنے اندر دکھائی دے گی اور یہ کامیابی جا کے دور دراز کے علاقوں کے اندر دور دراز کے کے اندر کو تلاش کرتا ہے اس بنا پر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بہترین طریقہ نبیوں والا جو ہمیں بتایا گیا سب سے پہلے ذہنوں کی تبدیلی خدا کامیابی جی کا دینے والا اور اس نے کامیابی جی رکھی ہے آماد میں چیزوں میں کامیابی تلاش کریں گے تو نہیں ملے گی لیکن میں کو ایک بات میں بتا دوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیل والے چیزوں کی بہت نفی کرتے اور دنیا بھی بہت نفی کرتے ہیں معلوم نہیں یہ दुनिया دنیا کو چھلوانا چاہتے ہیں اور یہ یعنی وہ جھوکی بنانا چاہتے ہیں سنیاسی بنانا چاہتے ہیں راہب بنانا چاہتے ہیں ملن بنانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بار صاف کہہ ظاہری اسباب اور وسائل کے اندر لگنا یہ غلط نہیں ظاہری اسباب اور وسائل کاروبار اور گھر وغیرہ میں لگنا یہ غلط نہیں ظاہری اسباب اور وسائل میں تو اللہ نے بھی لگایا حضرت نو علیہ سران سے کیا کہا کشتی بناؤ حضرت علیہ السلام سے کیا کہا زرح بناؤ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ سرسندے کو خود بھی تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے کیا کیا اپنے بدل کو دو زرحے پہن لی تو ظاہری اسباب اور وسائل میں لگنا غلط نہیں ہے بھائی ظاہری اسباب اور وسائل میں لگنا مفید ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ میری دو شرطوں میں یاد رکھیں ظاہری اسباب وسائل اگر آپ کو لگنا ہے تو میں آپ سے شکایت کروں گا کہ آپ لوگ چاند پر کیوں نہیں پہنچے چاند پہ پہنچنے والے سارے عیسائی کیوں تھے مسلمان کیوں نہیں ظاہری اسباب وسائل میں مسلمان بہت پیچھے میں اسے روک نہیں رہا لیکن ظاہری اسباب وسائل میں لگنے کے اندر دو شرطیں میری یاد رکھیں ظاہری اسباب اور وسائل میں لگنا کب مفید ہوگا جبکہ دو شرطیں یہ دو شرطیں اگر پائی گئی تو غریبی اسباب اور وسائل ہماری کامیابی میں ہو گئی صرف ظاہری اسباب اور وسائل کے ہاتھ میں آنے سے آپ کی کامیابی ہوتا ظاہری اسباب اور وسائل اون دارون حامان اور نمرود شبداد کے پاس تھے لیکن وہ ناکام کیوں ہوئے اس لیے کہ غیبی اسباب اور وسائل ان کے ہاتھ میں نہیں تھے اور حضرت مشاعر سلام ان کے ماننے والے کامیاب کیوں باوجود بھی ظاہری اسباب پر وسائل کے حق میں کم تھے لیکن ان کے پاس غیبی اسباب پر وسائل تھے جس سے بنا پر وہ کامیاب ہوئے ہم ہر ہر مسلمان بچے کو بھی اور بڑے کو بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظاہری اسباب پر وسائل کے ساتھ میں غہبی اسباب پر وسائل کو اختیار کرو اور وہ کیا ہے ظاہری اسباب اور وسائل میں لگنا اس وقت مفید ہوگا جبکہ اس پر اعتماد نہ ہو اعتماد کو کی جانچ پر جس کا نام ہے ایمان ایک شخص اور دوسری شخص یہ ہے کہ ظاہری اسباب اور وسائل میں لگنا مفید اس وقت میں ہوگا جبکہ ان اسباب اور وسائل میں لگ کر آدمی حکم الہی توڑنے نہ پائے اور طریقۂ رفق صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے نہ پائے اگر اعتماد اسباب پر آ گیا تو خدا کی مدد ہٹ جائے گی کہ اسے حنین میں ہٹے حالانکہ حنین کے اندر مسلمانوں کی تعداد کی زیادہ تھی سامان کی زیادہ تھا رسول پاس سر سب صحابہ سارے موجود تھے لیکن بعضوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ بدر میں ہم تھوڑے تھے غالب ہو گئے اب ہنین میں ہم بہت زیادہ ہیں تو نہیں ہوں کیا ہوتا ہے یہ بات ذہنوں میں آئی اور اللہ کی مدد اٹھی اور مسلمان سے جب اللہ کی مدد ٹوٹ جاتی ہے تو بھی یہ مسلمان کامیاب نہیں ہو پاتا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ہنین کے قصے میں بتایا بتایا نا کثیر مار تمری اللہ نے ہر جگہ تمہاری مدد کی سنیر میں بھی تمہاری مدد کی لیکن ہنیر میں تمہارے دن ذہنوں میں یہ آ کہ ہم زیادہ ہیں تو اللہ کی مدد کر اور پھر تم پیر پھیر کر بھاگے اور پھر یہ خیال آیا وہ بغیر مدد اگاہی کے کام نہیں چلتا رسول کریم سنا وسلم جمے اور ان کے ساتھ گیارہ بارہ آدمی اور جمے اور جب انہوں نے اعلان کیا تو پھر وہ لوگ جو جانے والے تھے وہ سارے کے سارے سمٹ کر آ گئے اور وہ ہو گئے ارے قریب امداد جب اس خیال کی ہو گئی کہ مدد اگاہی کے بغیر کام نہیں چلتا تو فورنگ فوراً اللہ کی مدد آ گئی اور انہیں ان کے اندر کامیابی ہو اس بات کو ہر زمانے کے غیر مسلم بھی جان چکے تھے یہ مشری نے مکہ جو تھے نا وہ یہی تو کہتے تھے کہ تمہارے تو ایک اللہ اور ہمارے تین سو ساٹھ وہ اکیلا کیسے مقابلہ کرے گا تو صاحب اور کے جواب دیتے کہ تمہارے تین سو ساٹھ اتنی کمزور کہ مکھی اگر مٹھائی لے کر بھر جائے تو چھوڑا نہیں سکتے اور کتا اگر بے حاصل کرے تو وہ اسے نہیں سکتے اور ہمارے ایک اڈا اتنا قدرت والا ہے کہ اس نے اپنے قدرت سے آسمان بنایا زمین بنائی چاند بنایا سورج بنایا منی کے دو گندے پتھروں سے لمبا چوڑا انسان بنایا اور پھر اسی انسان کے ساتھ جنت بنائی درزن بنائی آسرت بنائی اشار سلام کے لیے سمندر پھاڑا اشارے سلام کے لیے سے نسر گاہ ہم جو خدا کے ماننے والے وہ خدا ایسا ہے وہ خدا قیامت قدیم ڈالنے والا بھی ہے وہ خدا سارے کام کرنے والا کہتے رہے پھر انہوں نے مارنا شروع کیا اللہ جو اندام یہ تھا کہ جو صحیح راستے پر تھے ان کو بھی دیا آزمائش اور جو غلط راستے پر تھے ان کو دے تھی اور ایک وقت اللہ نے مقرر کیا غلط آدمیوں کے پکڑنے کا اور صحیح آدمیوں کے نماز دینے کا وہ بدر کا دن تھا اس بدر کے دن اللہ کی مدد آئی ستر بڑے بڑے مجرم کو پتل ہوئے ستر بڑے بڑے مجرم قید ہوئے اور سارے بھاگیں پوری دنیا پوری کو کو کے اندر مشروع ہو گئی یہ بات کہ وہ مسلمانوں کا معاملہ تو خدا کی ذریعے مدد سے چل رہا ہے پوری دنیا میں مشروع ہو گئی جس وقت میں حضر امباہ میں صحابہ اور گئے اور وہاں پر سرے روم نے اپنا آدمی بھیجا اور تین ہزار میں دو لاکھ کو ہرا دیا تو रूम ने روم نے اسی چیز اس بات کو سمجھا بلکہ اس کے پہلے سے تو سمجھا ہوا تھا کہ ان کے ندی جب تک اس دنیا کے اندر موجود ہیں اگر ہم نے ان مسلمانوں کو چھیڑا تو ہمارا بیڑا غلط ہو جائے گا اس میں یہاں تک انتظار کروں اس بات کا کہ ان کے نبی اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر ہم ان کے چھکے چھڑا دیں گے کسی منا پر یہ کئی سوم جو تھا تمو کے موقع پر نہیں آئے ہم نے اسے کیا کہ تموب کے موقع پر ہم نہیں جانا اس لیے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے ساتھ سزا کی ہے اور یہ کئی سر روم کو کچھ وقت معلوم ہوا تھا جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ سال کی تھی اور ابو طالب جو چچا تھے آپ کے ان کے ساتھ بقرض تجارت آپ بالکل کی طرف تشریف لے گئے وہاں پر ایک مہیرہ راہب تھا اس راہب پادری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آنکھوں کو دیکھا اور ابو طالب سے یوں کہا کہ دیکھو ان کو دیکھ کر مچھی لو ان کے بہت سے دشمن ہیں جو انہیں تکلیف پہنچائے اور ہماری کتابوں میں انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں وہ یہی معلوم ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر دیکھا اس نے کھانے کی دعوت کی تازگی کبھی نہیں کی حق کی مرتبہ کی سارے لوگ درخت کے نیچے جمع ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس دعوت کی درخت کے نیچے سارے جمع ہو گئے محرا راہل نے پوچھا کہ وہ کہاں گئے تو سال کے جو وہ کہاں گئے لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے اونٹ چلانے گئے کیا وہ عمر میں ہم سب سے چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ اونٹ چلانے گئے ہیں محیرہ راہل نے کہا جب تک تم انہیں نہیں بلاؤ گے اس وقت تک میں تمہیں کھانا نہیں کھلاؤں گا گیا درخت کے سائے کی ساری جگہ بن چکی تھی جگہ نہیں ملی آپ جو دھوپ کے اندر کھڑے ہو گئے دھوپ میں بیٹھ گئے وہ درخت جو تھا تعریف کی کم ہو گئی ہے وہ ذرا جھکا آپ کے اوپر سایہ کر دیا محلہ راہ میں دیکھ لو جو میں کہہ رہا تھا وہی ہونا تھوڑی دیر کے بعد رات آدمی آئے انہوں نے کہ محرم سے مل اور دوحرا راہم سے ہی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 اب پیسے کے روم میں فکر ہو آپ کی حکومت کے بچانے کا تو اس نے سارا ہولیا دکھ کر آدمیوں کو کیا اور یوں کہا پوری دنیا کے اندر تم پھینک جاؤ جہاں اس قسم کا بارہ سالہ تمہیں کوئی آدمی ملے تو اسے تم کر کرو چاروں طرف آدمی پھینک گئے میرے ان سے سات گاؤں ہیں اور کچھ بارہ سالہ آدمی کی تلاش میں اور یہ جو سامنے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں ان کے اندر وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو انجیل کے اندر ہم دیکھ کر آئے ہیں ہمر تو لکھی ہوئی لہٰذا آج ان کو ہمارے ہمارے پہ تاکہ ہم اسے پسند کرتے ہیں محدید راہد نے یہ کہا کہ انجیل کو بھی خدا کی کتاب مانتے ہیں ان کا ہم مانتے ہیں اور جب انجیل میں یہ بات ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں تو طے ہے کہ تم انہیں مار سکو گے نہیں لیکن یہ بلند کا ٹیچر تم اُس کے سر پہ کیوں لے گئے اگر ہم انہیں نہیں مارتے واپس جاتے تو کیسے کہ हमें ہمیں پسند کر دے گا لہذا ہم تو میرے پاس ٹہرے ہیں وہ ان کے پاس ٹھہر گئے اور وہ ہے اپنی تعریف کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو ان کو فوراً مکہ مکما واپس بھیج دو اور یہ سارا سنایا رشد پال سرسنگ کے ساتھ دو آدمی لگا کر انہیں مک... مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا کیسا روم جو تھا وہ اسی وقت سمجھ رہا تھا کہ یہ آخری نبی ہے اور ان کا مقابلہ کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے اسی بنا پر وہ میں نہیں آیا تموب کے موقع پر کیسے روم میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ انتظار کرو کہ جب یہ زمین میں تشریف لے جائیں تو اس وقت میں ہم مدینے پر حملہ کر کے مدینے پہ قبضہ کریں گے رسول پاک صلی اللہ علم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پیسے روم میں دو لاکھ کا مجمع لے کر مدینہ مظرا پر حملہ کرنے کے لیے نکل گیا جہاں مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا صدمہ تھا حضرت صدیق اقبال رضی اللہ تعالیٰ مجمے پر کنٹرول کر رہے تھے مجبے کی آنکھ میں آنسو تھے حضرت سات رضی اللہ تعالی علہ پر بڑا اثر تھا حضرت سات رضی علی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں سبتا لیا مسائے بلو انہا سبتا للیا میں سنیا سبتا سبتا لیا مسائ بلو میرے تو ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر دن وہ منصیبتیں آ جاتی تو وہ دن رات بن جاتی یہ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اور پورے مجمے میں ایک توہرا مچ رہا ہے رشور پاس کر سم دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت مس تلوار کے لیے کھڑے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا تو حضور یا چند سر سے وفات پا گئے تو میں اس کی نربند کو اڑا دوں گا حضرت عثمان بہت بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے مجمعے کے اندر افرت افری ہے حضرت عثمان حضرت حضرت ابو حضرت ریم تشریف لائے اور آپ نے اپنے جس مبارک کو دیکھا اور چہرے اندر کو کھولا اور آپ کے چہرے کو دیکھا ٹھوٹ پرواز کر چکی ہے پیشانی کے تو گوسا دیا اور یوں کہا کتنا ہے بہت آپ مبارک ہیں چاہے اس دنیا کے دن اندر تشریف فرما ہو اور چاہے آپ عالم بالا میں تشریف لے جائیں چاہے آپ اس دنیا میں رہیں چاہے عالم ورزش میں تشریف لے جائیں ہر حال میں آپ مبارک ہیں چہرے اندر کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور پھر مسلمانوں نے کر مخاطب ہوئے پر حضرت کر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو خطاب کر کے یوں کہا مما محمد رسوم ابھی ماتاؤ جلن پلک تمہارا آپ مم پلی والا کی بھئی پل ابو بڑی اللہ کے نبی ہی تو تھے خدا جو نہیں تھے اگر اس دنیا سے پردہ فرماؤ گئے تو کیا تم پیچھے ہل جاؤ گے اور پھر حضرت لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کے سہن کے لیے بات ڈالی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو تشریف لے گئے ہیں ہمیں دو چیزیں دے کر گئے ہیں اگر یہ دو چیزیں ہمارے پاس رہیں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 وہاں سے مسلمان کزاد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا وہ یہ سمجھا کہ اس وقت نے نبوت کی منڈی کا بھاؤ نبوت کا بھاؤ منڈی میں زیادہ ہے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا بہت سر اس کی نبوت کو مانا بہت سے آدمی اس کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملے کا ان کا خیال دو لاکھ کا مجمعہ وہاں سے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا اور جہاں برت مسئلہ یہ آیا کہ حضرت عثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو اللہ کے راستے میں بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے جس جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں روانہ کر چکے تھے سب کا میری اتفاق رائے یہ تھی کہ حضرت عثمہ کی جماعت کو نہ بھیجا جائے اس لیے کہ اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ چاروں طرف سے ہم نے حضرت مدینہ منورہ آ رہی ہے اگر یہ تین ہزار کا اللہ کے راستے میں نکل گیا تو ہماری مدینے کا کیا ہوگا اور مدینے کی بات کی جائے اور کیا ہوگا لیکن حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کو اللہ کے راستے میں بھیج کر گئے اور اپنی زبان سے کہہ کر گئے کہ انفیز جیشا اسامہ اسامہ کی جماعت کرنا کے راستے میں روانہ کرو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہم نے ڈال دیا تو نبی کی بات کا ٹاننا یہ مصیبت کا مول لینا ہے عہد کے اندر ہم کثیر مقدار میں تھے باوجود کہ ہم مدر سے زیادہ تھے مدر کے اندر تھوڑی مقدار میں خدا کی مدد آئی تھی اور عہد میں ہم زیادہ مقدار میں تھے خدا کی مدد اٹھ گئی اس لیے کہ عہد کے اندر رسول پانچ سر رسم کی بدائی ہوئی ایک بات چھوٹ گئی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 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ وہ بھی آپ ذرا خیال کیجئے یہ تین ہزار کا مجمع نکل گیا ڈیڑھ مرد مدینے میں رہیں گے دو لاکھ کا مجمع حملہ کرے گا مدینے کی عورتوں کا کیا ہوگا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ہم حالات کی وجہ سے احکامات کا تبئین نہیں کریں گے ہم احکامات کی وجہ سے حالات کو برداشت کریں گے مسلمان کشان کی عورتوں جب حالات کی وجہ سے الزامات کے ترقی نہیں کریں گے جب اللہ کی جدید کا حکم ہے کہ حضرت اسامہ کی جماعت کو بھیجا جائے ہم اس جماعت کو مدینے میں نہیں رہ دیتے چلا جو جماعت بھیجی ڈیڑھ سو آدمی رہے خبر ملی کہ مدینے کے طرح سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں صدیق اینڈر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سارے آدمی جمع ہو جو ڈیڑھ اور چلو میرے ساتھ تم مرتدین میں جا کر ہم کام کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آئے ہم مومنین مدینہ مبارن کیسی پارٹی کا عورتیں رسول اقبال رسول کی پاس بیویاں ہیں ان کا کیا ہوگا مدینہ ان کو خالی ہو جائے گا لاکھوں کا حملہ ہونے والا ہے حضرت سیلی کا اکثر عبی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے سینے کو پھر چھ مال کر یوں فرمایا اور جب جاہلیت حبارن سے اسلام زمانی جاہلیت میں تو بڑے تیز ترار تھے اور اسلام کے اندر آ کر ایسی جھیلی دیوی باتیں کر رہے ہو اور یوں فرمایا ایون قسین دین میں نقصان آ اور میں زندہ رہوں میری زندگی کس کام کی اور یوں فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور مدینے پر حملہ ہو جائے اور مدینے کی عورتوں کو شہید کر دیا جائے اور ازوا کے متحرہ کے حضور کے پاس بیویاں ہیں ان کو شہید کر دیا جائے اور مجھے بھی شہید کر دیا گیا اور میری لاش اور مدینے کی عورتوں کی لاش اور حضور کی پانچ بیویوں کی لاش اگر مدینے میں تڑپ رہی ہو اور جنگل کے بوڑھیے اور جنگل کے کچے آ کر ہماری لاشوں کو موچ کر کھا جائیں میں اسے برداشت کروں گا لیکن اللہ کے دین کے محنت پر جو کر لیا میں اسے برداشت نہیں کروں اس لیے تقبر علی اللہ ہوتا ہو بات فور سے کہی اور وہ مجمع لے کر خدا کے راستے میں نکل گئے اور تین بنا مدینے پر ایسی دوسری سے کوئی مرد متنفس نہیں تھا اور پھر جو اللہ کی مدد آئی ہے اللہ کی مدد آئی ہے اگر دوسرا جب چلے تو انہوں نے یوں کہا کہ ہم لوگوں کو دیر ہو گئے مشورے میں لہذا ہم لوگ ذرا جلدی چلے آرام کم کریں جلدی چلے آرام کم کیا وہاں جو سے ہیرن سے رو لولا کی کھوت پہ لے کر نکلا وہ ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا وہاں کے لوگوں نے جو کہا کہ مدینہ کے مسلمان بھی یہاں چڑھ تھے تنے تھے اوشا کتنے تھے ان کا لاکھوں کے چھ تین ہزار دکھائی دیے لاکھوں اچھا تو خوش ہو گیا کہ مدینہ خالی ملے کہ جا کے قبضہ ہی کرنا ہے پھر آگے چلا وہاں پر بھی دوسری مندر پر پتا چلا یہاں پر بھی مسلمانوں نے پڑاؤ کیا تھا کتنے دن کا نام محاسبین کو بلا کہ حساب کرو یہ وہی لشکر ہے دوسرا لوگوں نے حساب کرایا نارمل طریقے میں جیسے بہت چلا کرتی ہے کہا صاحب یہ تو وہ ہے نہیں یہ تو دوسرا لشکر ہے ہم لوگ جلدی چلے تھے نا آرام کم کیا تھا تو یہاں ایسا دکھائی دیا جیسے دو لشکر تین چار جگہ جو دی دیکھا تو چار لشکر انہیں دکھائی دیے اب ہیرا نے ضرور یہ سوچا سوچ رہے لگا کہ چار لشکر وہ باہر بھیج دیے ہر ایک میں لاکھوں لاکھوں بھیج دی تو مالک کی مسینے میں نے ہوں گے ایک روڈ اس نے بنایا اور وہی سے وہ روپی چکر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مزین منورا کی حفاظت کی یاد رکھنا قیامت تک اس امت کی خدا اسی طریقے سے حفاظت بھی نہیں تھا اگر یہ امت خدا کے دین کے کپاس پر اپنی طبیعت کے خلاف کھڑی ہوتی رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن برکتوں کو لے کر تشریف لائے ہیں وہ برکتیں ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو سکتی ہیں جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو لے کر ہم کھڑے ہو جائیں اور خدا کے دین کی طاقت کو لے کر ہم کھڑے ہو جائیں انصاری صحابہ اور طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اسی دن کے لیے آپ گھر پہ گھر جایا کرتے تھے اسی مبارک دن کے لیے آپ کے راستے میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اسی دن के خدمت اور دعوت کے لیے آپ کے گلے میں بندہ ڈالا گیا آپ کے کھنڈے میں وہ پوچھڑی ڈالی گئی آپ دعوت دیتے सुनते نہیں سکتے تھے اور لوگ سنتے سنتے گھر جاتے تھے آپ دعوت جاتے تھے تو کوئی پیچھے سے آپ کے اوپر پھول رہا ہے تو کوئی آگے سے آ کر آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر تھوک رہا ہے اسی خدا کے دین کی دعوت پر آپ کی دو دو بیٹوں کو ایک ساتھ میں طلاق ہوئے اسی دعوت دین کی بنیاد پر تین سال سے شہر میں اتنی کے اندر آپ کو رہنا پڑا جس میں حضرت خدیجہ بھی تھی جس میں ہمرطاند بھی تھے اور جس کے اندر دوسرے سارے مسلمان بھی تھے تین سال کی مشکلات کے بعد میں آپ اندر سے نکلے اور نکلنے کے بعد ابود تاریخ جو بیالیس سال سے آپ کے آج کی خدمت کرتے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت صدیقہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کہتے میرے لیے یہ غم کا نال ہے اور مدی نے والی میری بات نہیں سنتے چلو میں تائف چلوں شاید وہاں والی میری بات کو سنیں تائف میں جب آپ تشریف لے گئے تو ٹائف والوں نے اتنا برا معاملہ کیا کہ آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا اور آپ کے دونوں طرف آج بھی کھڑے کر دیے گئے اور پچھر مارنی شروع کیے آپ زمین کے اوپر بیٹھ جاتے تھے پھر آپ کو کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر آپ کو دھکے دیے جاتے تھے اور آپ جاتے یہاں تک پچھل زون کا یہاں پر لگا اور آپ بھوک ہو کر زمین پر گر پڑے حضرت عبداللہ رضی اللہ کا نام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سہابی تھے انہوں نے آن حضرت عبداللہ حضرت ربد ال ہندر دیکھ میں ہارسا آپ کے ساتھ میں تھے ٹھنڈے کے بندے پاک سلسلے کو اٹھایا اور کنارے پر لائے بغیچے میں اور وہاں پر بنا سستا ہے تھوڑا پانی ڈالا تب جا کے آپ کو ہوش آیا خوش آنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ لے و اللہ اے اللہ میری تبدیل کی کمی اے اللہ میں کمزور ہوں اگر تو میرے سے ناراض نہیں تو مجھے تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ دعا وہاں پر مانگ رہے ہیں مکے کی طرف جا رہے ہیں حضرت نے ہارسانی کہا اے اللہ کے نبی ہم مکے میں کیسے داخل ہوں مکے والوں کو ہمیں نکالا دائخو نے ہمیں داخل نہیں کیا اب ہم مکہ میں کیسے داخل ہوں ہماری کو بات کو سنے گا نہیں تو حضور احکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اپنی شرائط کو بلایا اور یوں کہا کہ ہمیں پناہ دے دے تاکہ ہم مکہ میں داخل ہوں اس نے کہا ہم مکہ والوں کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا پھر شہری نے امر کو بلایا اس نے نہیں کہا میں پناہ نہیں دے سکتا پھر ایک اور آدمی کو بلایا سکے میری تنا کر کے تم مکے میں چلو آپ مکے میں تشریف لے گئے اس اپنے لڑکوں کو کھڑا کر دیا اور ابھی چہل وغیرہ سے کہا کہ اگر حضرت تو ہم اسرچرم کو تم نے بال کا کیا تو میرے لڑکے تمہارا مقابلہ کریں گے میرا قبیلہ تمہارا مقابلہ کرے گا تب جا کے نقل واٹھے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا مکے والے میرا ساتھ نہیں دے رہے حج کے زمانے میں حج کے کافر آتے تھے حج کے فافلوں میں آپ جاتے تھے اور ہر کافی جا کر کہتے تھے میں انسوری ابھی نہیں پوری دنیا کے لیے میرے کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا میرے کون میرا ساتھ نہیں دے رہی کون ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں لے جا اور میں ان کے ساتھ رہوں تاکہ اللہ کے دین کو میں دنیا میں پھیلا سکوں <تصحیح> کہ, کہ ہم, ہم تمہیں ساتھ نہیں دے سکتے ہمارے چوہدریوں نے ہمیں منع کیا ہے ایک آدمی آیا اس نے اونچری پہنچا مارا وہ اونچی بلتے خزور زمین کے ادھر گر پڑے اور گر پڑے اور پھر اٹھنے کے بعد پھر دوسرے پڑوجوں میں تشریف لے کے اور پڑھے سمجھا رہے ہیں کوئی بات کے ماننے کو تیار نہیں خزور اکن سرسنگ کرنے کا گھر بات اور میرا ساتھی کوئی ساتھ دینے کو تیار تھے پھر میرے محترم دوستو مدینے کے چھ آدمیوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرسد چہرے اندر کو دیکھا اونچلی کو دیکھا انہوں نے یہودیوں کے بعد میں آخری نبی کے آنے کا تذکرہ سنا تھا اور ریا بھی سنا تھا انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہی یہ وہ آخری نبی ہے وہ چھو آدمی حضور علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیٹھ ہو گئے وہیں اسلام چند داخل ہو گئے اور پھر مدینہ ممبر آ گئے انہوں نے وہاں فضا بنائی اگلے سال بارہ آدمی آئے پھر انہوں نے ایک آدمی مانگا حضرت مدینہ منورہ گئے پھر انہوں نے سزا بنائی پھر تہتر آدمی آئے اور انہوں نے آ کے حضور اسلسم سے یار کیا کہ حضرت ہم ہیں آپ کا ساتھ دینے والے آپ مدینہ مظرہ چلیں ہم آپ کا ساتھ دیں چلا کے وہ لوگ واپس گئے پھر مکمر سے مسلمان سارے مزید کی طرف جانے لگے رسول پاک سرگرد آسرم پہنے چڑھا اور حضرت سدیل اجمت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 کیا رسول اللہ اللہ کے رسی آئے اللہ کے رسول آئے اور وہ بچیاں عربی زبان کے اندر کہہ رہی ہیں کال بدرو عینا انسانی بدائی بجے بشرو عینڈا مادا دودویں رات کا چاند ودا کی پہاڑیوں سے شروع ہو رہا ہے ہم لوگوں کے اوپر اللہ کا شکر کرنا باقی ہے میرے مدینے میں چہل کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے ہمارے گھر پر آپ اترے رسور پاک سلسر میں فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی جہاں ٹھیلے گی وہی میرا میزبان بنے گا حضرت انصاری روی اللہ تعالیٰ के کے گھر کے پاس وہی ٹھہر گی حضور پاک سلسر حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مکان بھی تاریخی مکان ہے صدیوں پہلے شاہد ابا ایک بادشاہ تھا حضور اکرم اکیل سر پیدا اس کے سادہ سال پہلے ایک بادشاہ وہاں سے گزرا مدینہ منصوب سے آگے جانا تھا اس کے ساتھ چار سو علما تھے جب وہ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے نام اس کا یسیف تھا مدینہ منور آجا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 اگر ہمارے زمینیں میں اللہ کے وہ نبی آ گئے تو ہم ان کے ساتھی بنیں گے نہیں تو ہماری نسلیں ان کے ساتھی بنیں گی شاہد ابا نے عبور کر دیا ایک ایک عالم کے لیے ایک ایک مکان بنا دیا ان کی شادیاں کر دی تاکہ وہ نسل چلے اور ایک مکان خاص حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے اور کیا اس کے اندر وہ آخری نبی ٹھہریں گے اور ایک عالم بھی ٹھہرا دیا اور یوں کہ تمہارے زمانے میں آگے تو ان کو ٹھہرا دیں نہیں تو تمہاری نسلوں سے کہہ دینا نسلم باد نسلین یہ خبر پہنچ جائے یہ آخری نبی کے یہ مکان بنایا ہوا ہے حضرت آب ونساری رضی اللہ تعالی نام ہو اسی کے اولاد میں تھے اور اس شاہ طبا نے ایک خط دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اس کے اندر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 www.agtebleague.com The Reviver of e